مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين سأدق الله تعالى مولانا العظيم خود نبی الامین سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ خطبہ جمعہ کا موضوع ہے خطۂ سیدنا معاویہ مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں جو کچھ بیان ہونے جا رہا ہے بحمد اللہ تعالی روئے زمین پر پہلی بار بیان ہونے جا رہا ہے بر پر کسی کے خطبہ اور خطاب میں کسی کے اس کا وہ خیال بھی نہیں گزرا ہوگا ابتدا مختصر تھا تعارف سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی ان ہو آپ ہندوستان کی سرزمین پر سرحند شریف میں وجود مسعود کے ساتھ ظہور پذیر ہوئے شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالان ہو ان کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے زیادہ تعارف میں جانے کی حاجت نہیں ان کا نام شریف ہی دنیا میں اتنا مشہور ہے لیکن آپ آجمی لوگ بیٹھے ہیں تو آجمیوں کو مجدد پاک کی شان جو عربیوں کی نظر میں ہے وہ بتانا چاہتا ہوں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ مجدد حدیث شریف کی روشنی میں ہر صدی میں آتے رہے اور آتے رہیں لیکن یہ عظمت مجدد الف ثانی ہی کو نصیب ہوگی کہ وہ پورے ایک ہزار سال بعد پیدا ہوئے یعنی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیر شریف ایک ہزار سال بعد پیدا ہوئے تو ان کو لقب دیا گیا مجدد الف ثانی کا کہ اب جو دوسرا ہزار چلے گا اس, کا اس کے لیے مجدد ہے ہزار کے ایک ہے صدی کا مجدد ایک ہے ہزار سال کا مجدد آپ کو ہزار سال کا مجدد کہا گیا اور کہنے والے کوئی عام شخصیت خوش آمدی بندے نہیں تھے سلطان الناظرین فل ہند آفتاب پنجاب مولانا عبد الحکیم سے کوٹی رحمہ اللہ تعالی نے آپ کو مجدد الف ثانی کا لقب دیا اور مجدد الف ثانی نے مولانا عبد الحکیم سیالکوٹھی رحمہ اللہ کو آفتاب پنجاب کا لقب دیا دنیا عجم عرب سارے علماء جو ہیں وہ علامہ عبد الحکیم کی شان سے واقف ہیں ان کی کتابوں سے فیض لیتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے ہیں ان کو یہ عظمت حاصل تھی عجیب و غریب مولانا تلقیم سیال کوٹی رحمہ اللہ کو کہ حضور نوشو پاک سرکار نوشو پاک جو مشہور ہیں آپ کے علاقے میں گجرات کے آپ کے دو بیٹے تھے دونوں نے تمام علم علامہ سال کوٹی رحم اللہ سے حاصل کیا تھا اتنے بڑے بندے نے کہا مجدد الف ثانی ہیں یہ عرب کی دنیا میں مجد الف ثانی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک بزرگ ہوئے جن کا نام شریف تھا شیخ خالد نقش بندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اتنا شان تھی کہ آپ کی دنیا حنفیت فقے حنفی کے مشہور دنیا میں مقبول ترین امام امام شامی رحمہ اللہ جن کا فتح شامی رد المحتار مشہور ہے اور ساری دنیا حنفیت ان سے فتوے دیتی ہے اعلی حضرت بریلوی بھی اس کے ان سے فتوے دیتے تھے تو وہ علامہ شامی رحمہ اللہ شاہ خالد نقش بندی کے مرید ہیں اور ان انہوں نے شان میں کتاب لکھی ہے وہ میرے پاس موجود ہے دنیا میں ایک مشہور مفسر ہے روح المعانی والے بہت مشہور بندہ ہے یہ بھی شہ خالد نقش بندی کے مرید ہیں اب عرب کے میں کیا کیا ہوں کون کون گنوا ہوں کون کون شخصیات شیخ خالد نقش بندی کے خل... سے مرید ہوئے اور ان سے خلافت حاصل فرمائی عام تمہارے ہمارے جیسے جاہل لوگوں کا مرید ہونا اور بات ہے امام بندے کا زمانے کا امام اس کا کسی کا مرید ہونا وہ تو بہت بڑی بات ہے تو جد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے ان کی شخصیت کی عظمت اتنا کافی ہے کہ پورا عجم افغانستان سب جدھر چلے جاؤ پورا عرب آپ کے سلسلے میں فیض یافتہ ہیں اولیاء ہیں اور پھر آپ کے یہ میاں شیر ربانی جیسا ولی ان کے جتنے خلیفے یہ جی مجدد الفسانی کے سلسلے کے لوگ ہیں اللہ کو یہ جی مختصر تعارف تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خونے سیدنا عثمان کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالبے میں مولا علی کے مقابلے میں آنا اس کو تمام اہل سنت خطا لکھا ہے یعنی خطا اجتہادی جو ہمیشہ علم والے لوگوں سے ہوتی ہے تمہارے ہمارے جیسے بندوں کا وہاں کام نہیں ہے خطاعت تحادی علم والے لوگوں سے ہوتی ہے تو بھائی ختائشتہ اس کو آل سنت نے کہا اب کچھ حضرات سے بات سمجھ کچھ حضرات سے خطا اجتہادی جو لفظ ہے خطا اور اجتہادی اس سے آگے اس سے زیادہ کچھ لفظ نکل گئے بعض حضرات سے مثلاً انہوں نے کہہ دیا خطائے منکر اعلی حضرت نے فتح رضویہ جیلد نمبر انتیس صفحہ نمبر تین سو چھتیس پر خطائے منکر کی وضاحت فرمائی کہ خطا اشتحادی دو قسم ہوتی ہے ایک ہوتی ہے خطاء مقرر ایک ہوتی ہے خطائے منکر خطائے مقرر وہ ہوتی ہے کہ اس کو برقرار رکھا جاتا ہے اس پر انکار کہ یہ نہیں ہونی چاہیے یہ انکار یہ لازم نہیں ہوتا جیسا کہ ہمارے امام صاحب ہیں امام شافعی ہیں امام مالک ہیں محمد ہیں چار فقہ کے امام ہیں تو خطا اشتہادی ہر امام سے کسی نہ کسی مسئلے میں ہوتی ہے خصوصا دوسروں کی نظر میں تو اس کو خطا مقرر کہا جاتا ہے کیوں کہ اس پر انکار واجب نہیں ہوتا یعنی یہ کہنا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ انکار اس انکار کا لزوم وجوب نہیں ہوتا خطائے مقرر پر ایک خطائے منکر، جس پر یہ لازم ہے کہ کہا جائے یار یہ نہیں ہونا چاہیے منکر جس پر انکار کیا جائے یہ دوسری قسم ہوتی ہے اس کی مثال اعلیٰ حضرت ندی سیدنا معاویہ پاک والی تو فرماتے ہیں ان کے لفظ سناتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں حضرت معاویہ آئے یا ان کے مقابلے میں حضرت طلحہ زبیر آئے سید ان کے مقابلے میں دیگر صحابہ کرام آئے تو ان کی خطا یقینا اجتہادی جس میں کسی سنی کو لب کشائی منہ کھولنے کی اجازت نہیں با ہم اس پر انکار لازم تھا یہ لفظوں پر غور کرنا ذرا اس خطا پر جو حضرت سکھ جتنا معاویہ سے واقع ہوئی اور دیگر صحابہ فرام سے اس خطا پر انکار لازم اردو پر غور کریں تھا انکار لازم تھا جیسا امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے کیا تھا اس کا مطلب ہے لازم ہے نہیں اب کوئی نہیں کر سکتا اس کو خطا اس پر انکار اب نہیں کوئی انکار کر سکتا اس وقت لازم تھا جن پر لازم تھا انہوں نے کیا وہ مولا علی تھے تو بس وہاں تک رہنا تھا آگے نہیں چل سکتا کوئی پیچھے فرماتے ہیں جس میں کسی نام سنیت لینے والے کو محلے لب کشائی نہیں کہ جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے خالی وہ اس مسئلے میں منہ نہیں کھول سکتا انکار نہیں کر سکتا اب وہ خطا ایسی تھی وہ بری تھی وہ فلان تھی وہ اس پر انکار اب شروع کر دے نہیں اس زمانے میں تھا جن پر تھا لازم انہوں نے کیا جن پر نہیں تھا وہ ساتھ تھے اس وقت انکار لازم تھا اعلی حضرت نے اس سے رد کر دیا اور منہ توڑ دیا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں وہ oh, جی اگر میں ہم اس دور میں ہوتے تو مولا علی کے ساتھ ہوتے یہ جو تو بک مار رہا ہے نا اس دور میں ہم ہوتے اسی کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لازم تھا مولا علی پر انکار انہوں نے کر دیا اب جس کے پاس نام ہے خالی سنی ہونے کا اس کو بھی محلے لب کشائی نہیں یہ کمینہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اس کو یہاں زبان کھولنے کی کوئی اجازت نہیں معلوم ہوا اعلی حضرت نے وضاحت فرما کے بتا دیا کہ اب کسی کو بھی اس خطا اشتہی کو خطار اجتہادی کو منکر کر کہہ کر اس پر انکار کی کوئی گنجائش نہیں جن لوگوں سے یہ صحیح تھا کرنا وہ کر گئے اب ہم نے ہم کیا کہنا ہے مجھ صحد تھی اگر زیادہ سے زیادہ کہنا تو کیا کہنا ہے خطا اجتہادی تھی اس سے زائد لفظ منکر کا نہیں کہہ سکے یہ <متحد> پنڈی کا لونڈا جس نے لوڈے لوڈے اس لوڈا کے کیا اس لوڈے کے اس کسی اس اس استاد کو نقائب کا پتہ نہیں ہو سکتا وہ تو فدو ہیں تو اس نے کہا قطع منکر تھی وہ اندھی کا بچہ پہلے پڑھ تو کیا لکھا ہوا ہے یہ کیوں لکھ رہے ہیں جس میں کسی نام سنیت لینے والے کو محلے لب کشائی نہیں پھر بائیں ہما اس پر انکار لازم تھا پیچھے کہتے ہیں یہاں زبان نہیں کھول سکتے اب آگے فرماتے ہیں مولا علی پر لازم تھا انکار لازم تھا ہے وہاں نہیں بول رہے سمجھ نہیں آ رہی معلوم اعلی حضرت نے دروازہ بند کر دیا خبردار سید معاویہ کی خطا کو اجتہادی کہنے کے بعد اس سے زیادہ لفظ اگلا نہیں بول سکتے من کر رہے ہم ہوتے تو یہ کرتے وہ تو ہوتا تو ہو سکتا ہے ابو جہل کی برادری کے ساتھ ہوتا دلے اس وقت انگریزوں کا کتا بنا ہوا ہے اس وقت علی کے ساتھ ہوتا لکھ دی تمہارے اوپر اس وقت جو بھی بڑھوا بادشاہ آتا ہے جو زمانے کا بدترین پچھلے کافروں سے بھی بدتر آتا ہے کتے تم تو ان کے لیے جوتے چاٹتے ہو اور تم مولا علی کے ساتھ ہوتے کیا یار کیا ظلم ہو رہا ہے یہ خلیجیر لوگ اپنے اندر جھاتی نہیں مارتے جانکتے نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا دیکھ کیا کر رہے ہیں ہم لیکن آگے فدو عوام بیٹھی ہوتی ہے کوئی پی پی کو ماننے والا ہے کوئی گنجے کو ماننے والا ہے کوئی کسی کو ماننے والا को کوئی کسی کو ماننے والا ہے تو سب انگریزی لوڈوں کو جو ماننے والے بیٹھے ہوتے ہیں یہ باتیں جب کرتے ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں تو ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ بھڑوا تو, تو ہمارا ٹٹو بیٹھا ہے تو, تو ہمارا غلام ہے اور ہم جو ہیں وہ اپنے لانتیوں کے غلام ہیں اور ہمارے لانتی جو ہے انگریز پتے کا غلام ہے تو ہم تو سارے سور کی نسل بیٹھے ہیں یہ کوئی نہیں کہتا اور تو تعوی کر رہا ہے میں اس وقت تو ہوتا تو مولا علی کے ساتھ ہوتا. پھٹے منہ تیرا چپڑ کا بچہ سمجھ نہیں آ رہے بھائی دیکھو آلہ دیکھو ڈنڈی مارتے کیسے ہیں ملا شرم نہیں آتی بے گیت تم کیا سمجھتا سارے اندھے بیٹھے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں دیکھو تو صحیح جبکہ اس کے سبب کوئی فتنہ پیدا ہوتا جیسے اجلئے صحابہ ہے یہ لفظ ہے اور منکر وہ جس پر انکار کیا جائے گا جبکہ کس وقت کیا جائے گا کہ اگلے لفظ بھی اللہ پر جبکہ اس کے سبب کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہو جیسے اجلئے صاحب جمل رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہیں یقینی اور ان کی خطا یقیناً اجتہادی جس میں کسی نام سنیت لینے والے کو محلے لب نہیں بائیں ہما اس پر انکار لازم تھا کتے خنزیر اللہ کے فضل سے ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ حضرت کیا حقیقت لکھ رہے ہیں لوگوں کے سامنے ڈری مارے گا نا ہمارے سامنے کیسے مارے گا تو بھائی بات سمجھ اللہ کو برو کبھی یہ وضاحت ہو گئی اب یہ خطائے منکر کر توجہ خطائ اشتحادی کہہ کر آگے یہ لفظ منکر یعنی جس پر ان کا یہ لفظ سب سے پہلے جس شخص نے زیادہ کیا تھا سب سے پہلے بڑی عجیب بات وہ سلطان العاشقین معروف عاشق رسول شیخ عبد جامی رضی اللہ تعالی سب سے پہلے یہ لفظ انہوں نے زیادہ کیا خطا کے آگے منکر کا ان کی کتاب ہے سلسلہ تو میرے خیال میں اس کے اندر انہوں نے عقیدے کی ایک نظم بنائی ہے اس میں انہوں نے فرمایا ہر خصومت کے بود شام باہم بتاسب مزن دوران دم برکس انگشت اعتراض منح دین خود رائے گز دست مدح حکم آن قصہ با خدا گزار بندگی کن تراب حکم چکار وہ آنکھ خلافے کے داشت با حیدر در خلافت صحابیے دیگر حق درآ با دست حیدر بود جنگ با خط منکر بود یہ لب جنگ باؤ خط منکر بود بدھ خلاف از مخالف مسند لیکن از طعن و لعن لب بر بند گر کسی را خدا لعنت خرد نیست لانے منو تو و فاغل شدھ ممتاز لعنی ما جز بمان و گردد باز یہ شیخ جامی کے شیر ہیں فرماتے ہیں جو جھگڑا مولو علی کے ساتھ جن حضرات کا ہوا تعصب میں پڑھ کر وہاں دم نہ مارنا نہ بولنا کسی پر انگلی نہ اٹھانا اپنے دین کو برباد نہ کرنا ہاتھ سے برباد نہ کرنا ان پر انگلی اٹھا کر وہ دوسرے صحابی جنہوں نے مولا علی کے ساتھ اختلاف رکھا یہ پر غور کرتے جانا آگے تب ان پر ہوگا وہ دوسرے صحابی جن کا حیدر کر کے ساتھ اختلاف تھا حق وہاں حیدر کرار کے ہاتھ میں تھا ان کے ساتھ جنگ کرنا خطائے منکر تھی مخالفوں سے یعنی علی کے اس وقت ان کے اختلاف کو پسند نہ کر لیکن اعتراض لعنت اس میں زبان نہ کھولنا اگلے لفظ ہیں اگر کسی پر خدا لانت کرے تو تیری میری لانت وہاں کیا کام کرے گی اور اگر وہ فضل و احسان فرمائے کسی پر تو یہ لانت پھر ہماری طرف واپس لوٹائے گی جو ان پر کریں گے یہ ہیں بول یہ شیخ جانے بہت بزرگ سے اب دیکھتے ہیں فوکا فوقا, فوقا علم اللہ پاک نے قرآن میں یہ ہمیں ہدایت دیے کہ خیال رکھنا مرتبے اور شان میں اور علم میں سب برابر نہیں ہوتے ایک علم والا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم نے بنایا ہے وہ ہے تو اس کے اوپر بنایا ہے وہ ہے تو اس کے اوپر بنایا ہے بناتے بناتے بناتے یہ درجہ آخر تم پہنچو گے نبیوں تک نبیوں سے آخر سید الانبیاء پر اور سید الانبیاء کے آگے میں ذات ہوں اب پھر وہاں پر آ کر روک سکتے ہو ورنہ جتنے درجے مرتبے دیکھو سمجھتے جانا ان سے اوپر کوئی ہے ان سے اوپر کوئی ہے ان سے اوپر کوئی ہے, اوپر کوئی ہے. جو تمہیں منتحی نظر آ رہا ہے اس کو انتہا نہ سمجھنا اس کے آگے ہے اللہ تو جاور انتہا سب چیزوں کی اللہ کا ہے بات خط اس سے پہلے اچھا بات سمجھنا اب شیخ جامع ان کا علم ان کی عشق ان کا عشق ان کی معرفت تمام بعد والے صوفیاء اولیاء علماء میں مسلم لے لیکن علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے اعلی حضرت نے اپنے لفظوں میں آپ کو سمجھا دیا اب جو میرا موضوع ہے خطۂ سیدنا معاویہ حضرت سیدنا مجد الف ثانی کی نظر میں مجد صاحب سے پہلے کمال تقدس اور کمال پاکیزگی اور کمال دفاع سیدنا معاویہ کا اگر کسی نے کیا ہے تو سیدنا امام احمد بن حنبل نے کیا جو تمام محدثین کے استاد ہیں اور غوث پاک میرا کے امام ہیں بہت دفاع کیا انہوں نے اللہ و اکبر کتاب السنت ان کے مذہب کے عقیدے کی سب سے پہلی کتاب ہے یہ امام احمد کے عقیدہ دیکھنا ہو تو سب سے پہلی کتاب امام ابو بکر خلال آپ دیکھ لیں تین سو گیارہ ہجری تین سو گیارہ ہجری میں ان کی وفات ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اس میں یہ پہلا شخص ہے جس نے امام احمد بن حبل کے مذہب کو جمع فرمایا جس طرح کے تمہارے امام محمد پہلے شخص ہیں جنہوں نے تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کو جمع فرمایا جام ع مذہب حنفی امام محمد ہیں جام مذہب حنبلی امام ابو بکر خل جن کی کتاب لے کر بیٹھا کتاب السنہ پرانے زمانے میں عقیدے کی کتاب کو کتاب السنہ کہا جاتا تھا کیا کہا عقیدے کی کتاب پرانے محدسین جو ہمارے تھے اب بات سمجھ امام صاحب سے دیگر حضرات سے اللہ اکبر یہ کیا ہے ایک ہی بات سنا دیتا ہوں صحیح صنعت کے ساتھ بالکل صحیح ہمارے ساتھ ضعیف اور جھوٹ کا کوئی کام نہیں اخبرنا ابو بکر المروزی قال قلت تو ابھی عبد اللہ اما فبل معاویہ او عمر بن عبد اللہ قول لسل نقیساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر اللہ سے کرنی اللہ تو امام ابو بکر مروزی مر امام احمد بن حنبل کے شاگرد وہ پوچھتے ہیں حضور معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں آپ فرما دیا معاویہ تو افضل لسنا نتی صبح صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد فرمایا معاویہ افضل ہیں ہم رسول پاک کے صحابہ کے ساتھ کسی اور کو ملا نہیں سکتے اصحاب رسول پر ہم کسی اور کو قیاس نہیں کر سکتے اصحاب رسول کے ساتھ ہم کسی کو تول نہیں سکتے جو ہے, جو ہے؟ کیا عظیم بات ہے۔ امام احمد بن امبل سے صحیح سنعت کے ساتھ ساتھ وہ صحیح سنعت نہیں ہے وہ حسن لہرے ہی پہنچتی ہے کہ اہل بیت پر ہم کسی کو قیاس نہیں کرتے امام احمد بن امبل سے یہ بات حسن لہرے ہی کے ساتھ ساتھ یہ بالکل صحیح رات ہی کی سند ہے مجھے لگتا ہے کسی نے اس میں گڑبڑ کی ہے امام احمد سے یہ ثابت تھا تو کسی نے امام احمد بن حنبل پر جو اعتراض کیا جاتا تھا لوگ اعتراض کرتے تھے ان کی ایسی باتوں کو دیکھ کر کوئی لوگ یار تو کسی نے ان کا مو بند کرنے کے لیے ایسی بات گھڑی ہوگی مجھے جی لگ رہا ہے ورنہ یہ صحیح سند ہے فرماتے ہیں کمال ہے صحابہ رسول کے ساتھ کسی کو تولنا محمد بن عبد العزیز کی بات کرتے ہو یہ امام محمد ہیں ان کو رکھو کیونکہ مز... اب آپ... بتانا مقصود کیا ہے مجھے دے کا ہاں اب دیکھنا دیکھنا غلطی ہو گئی ہو oh! شیخ جامنی سے اب کتنے بڑے بندے کی خلاف مجدد الف ثانی لکھتے ہیں اور کیا کیا لکھتے ہیں سناؤ ہاں ہاں ہاں باتیں تو بہت لمبی کی ہیں آپ نے ایک سفاہ شریف ہے پورا سمجھ نہیں آ رہی ایک پورا سفاہ شریف ہے دو سو اکاون مکتوب ہے آپ کا دو سو اکوجا جن کو کہنے پنجابی اب شیخ جامی پر نام لے کر جو آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں فرمایا وہ خدمت مولانا عبد الرحمان کے خطائے منکر گفتہ اس نیز زیادہ کرداس برختا ہر چھ زیادت کنند اس اب ادب بھی دیکھنا رہے شیخ جامی کے ساتھ ادب بھی دیکھنا آپ یہ نہیں فرما رہے مولانا عبد الرحمان جامع کے خطا نام خدمت مولانا یعنی یہ جو بات فرما رہے ہیں مولانا عبد الرحمان جامی کی خدمت یہ بات کہہ رہی ہے مولانا عبد الرحمان جامی کی یہ خدمت بات کر رہی ہے یعنی براہ راست شیخ جامی کی طرف نسبت کرنا آپ نے گوا رہے اللہ لیکن غلط کو غلط کہنا وہ تو پھر اب سمجھ لگ گئی کیا فرماتے وہ خدمت مولانا عبد الرحمان الجامی کے خطائے منکر کر گپتاست نی زیادہ کردست برختا ہر سے زیادت کنند خطاست مولانا عبد الرحمان جامع ابی اللہ تعالیٰ آپ نے خطائے منکر کہہ دیا ہے یہ لفظ من زیادہ کر دیا ہے خطا پر لفظ خطا سے زیادہ آگے جو لفظ بولا جا رہا ہے یہ خود بولنا خطا ہے ہاں ہاں کیا, کیا بات یہ دیکھو لفظ کیا مبارک ہے برختا خطا پر ہر چیز زیادت خنند جو لفظ بھی آگے بولے کوئی بولے خطا اس یہ لفظ آگے زیادہ کرنا ہی خطا ہے ہدایت فرما دی ہدایت فرما دی اپنے مریدوں کو مجھے دل فرسانی نے اسی عقیدے کے شیر ربانی پابند تھے اسی عقیدے کا جو بتا رہا ہوں مجد الفسانی کا شیر ربانی پابند تھے سید کرما والا سرکار پابند تھے میاں رحمت علی سرکار گھنگ والے پابند تھے آپ کے تو خلیفے کھنے نہیں جاتے سب اسی کے پابند تھے کیا کہ شیخ جامی سے منکر کا لفظ نکل گیا مجھ فرماتے ہیں یہ خود ان سے خطا ہو گئی ہے یہ کیا تک بنتا ہے کہ ہوں صحابی معاویہ اور خطا سے آگے وہ لفظ بولا جائے جو ان کی شان کے خلاف ہو اگلے لفظ, اگلے لفظ, لفظ, لفظ, لفظ اس پر ہدایت فرما دی آگے انہوں نے فرمایا تھا او کہ اگر لانت نہ کر اگر کوئی لالت کا مستحق ہے تو تیری لانت کیا کرے گی اب اس پر بولتے ہیں اور واقع تن مومن بندہ جو جی لفظ سنتا ہے تو وہ اندر سے مسترب ہو جاتا ہے اس کو نا دھڑ کر اس کی تیز ہو جاتی ہے پریشانی لگ جاتی ہے یہ کیا لفظ ہیں یار فرماتے ہیں وہاں سے باد ادا گفتہست کے اگر مستحب کے لانتس علاق نیز نا مناسب گفت جائے تردید وہ چی محل اشتباح فرماتے ہیں یہ جو بات کہہ دی اگر وہ ماں اللہ لانت کے مستحق ہیں یہ جو کہا ہے یہ نامناسب کہا ہے نامناسب کہا ہے اس میں کیا شک ہے کیا شبے کی گنجائش ہے معاویہ تو لانت کا کیا تعلق ہے وہ تو قطعن یقیناً جنتی ہے اندھے کے بچے ہو سکتا ہے مجھے کہہ دیں یشاگزامی کا بھی گستاخ ہے ہے کہ بچے جن کا میں حوالہ دیتا ہوں ان کا نام کیوں نہیں لیتے اگلے لفظ سنو اگر سکھل در بابے یزید می گپت گنجائش داس اگر یہ لفظ کہ اگر وہ مستحق مشتحک کا تو تجھے کیا فائدہ خدا بھیجے گا تھا اگر نہیں تو تیری طرف لوٹ آئے گی فرماتے ہیں اگر یہ لفظ اگر یہ لفظ گنجائش رکھتے تھے تو یزید کے حق میں رکھتے تھے یہاں بولنے کا کیا مان سمجھنا اگر کے ساتھ کیوں کہا سمجھ نہیں رہے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ یزید کے حق میں یہ کہنا اچھا تھا آج کے بھڑوے ملا تو یہ کہتے ہیں مجدل فرسانی فرماتے ہیں اگر یہ لفظ گنجائش رکھتا تھا تو یزید کے حق میں رکھتا تھا یہاں تو کوئی گنجائش نہیں بنتی تھی کیونکہ مجد الفر ثانی اہل سنت کے عقیدے کے پابند تھے کہ یزید ہو یا کوئی ہو شخصی لانت نام لے کر لانت جس سے اگلے کی مراد ہو وہ جہنمی ہے یا بن جائے یہ کسی مسلمان کے لیے کیا یقینی طور پر کسی کافر جو موجود ہے اس پر نہیں کر سکتے کوئی پتہ نہیں مرتے وقت خدا اس کو ہدایت فرمائے اگر کوئی بھڑوا کا چشتی تو بھی تو لانتی لانتی کہہ دیتا ہے اندھی کا بچہ علم والے پر جاہل تیرے جیسے کو قیاس نہیں کر سکتے لعنت کے تین معنی ہیں ایک خدا کی رحمت سے دور کرنا ہمیشہ کے لیے کسی کو ایک ہے نیکوں کے درجے سے دور کرنا کسی کو ایک ہے محض گالی کلوچ کے طور پر بولنا یہ تین معنی پہلے پہلے معنی وہ کسی مسلمان کسی کافر کو جب تک زندہ ہے نہیں کہہ سکتے جو آخری ہے وہ تو باپ بیٹے کو بھی کہہ دیتا ہے وہ کہہ سکتے آ تین شرم نہیں آؤں لیا پترا کی کری جانا ہے مولبی پیر خود اپنے روزانہ علم والے کا بولنا اور ہوتا ہے جاہل کتے کا بولنا وہ جہل احملہ بغیرت بغیرت تو سمجھتا ہے روزانہ کہتا ہے جنت حرام وہ نہیں جا سکتا پکا جنت نہیں جا سکتا کتا تیرا یہ لفظ بھاگ رہا ہے کیا کہ تیری نیت یہ ہے جو پہلی لعنت ہے اور میں اگر لعنت بھیجتا ہوں تو صاحب کہتا ہوں بھائی ان کو خدا جنت دے گا کیا دے گا وہ اس میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے مولویوں کے متعلق بھی یہی کہتے ہیں یہی عقیدہ رکھتے ہیں اگر ان کو توبہ نصیب ہو گئی تو وہ جنت سمجھ نہیں آ رہی یہ چیز ہے تو میں گالی گلوچ کے طور پر کہتا ہوں ادھر دیکھو سچی بتانا گالی گلوچ کے طور پر کافر نہیں کہتے اور سکھا پو کہہ رہا ہوں دا. کی کہنا اور سکھا اسے او کہفرا کنجرا تیرے ورگا میں کافر نہیں کہ کی انہوں پوچھو اس ہاں کو کافر کر رہا ہے یہ کافر ہے کر یہ تو میرا بیٹا ہے مسلمان ہے وہ کیوں بول رہا ہے وہ یار غصے ڈال اور جن کو میں غصے میں یہ کہہ جاتا ہوں وہ بےچارے حقدار ہوتے ہیں اور سمجھو کہ نہیں ہاں اب بات سمجھنا اما درماتے حضرت معاویہ گفتن شناخت دارد فرمائے اگر یزید کے حق میں یہ لفظ ہوتے تو گنجائش ہو سکتی تھی لیکن ملوند. یہ کیا حضرت معاویہ کے حق میں یہ تو بہت بری بات ہے شناخت دارد بہت بری بات ہے اب یہ تبصرہ کرتے کرتے توجہ آگے فرماتے ہیں کہ ان مبارک سے جو یہ لفظ نکلے کیسے نکلے بتا ظاہر نی سکھ نل مولانا بر صاحب و نسیان سر سربر زدہ باشد اور میرا لگتا ہے ایسے ہے شیخ جامی سے یہ صاحب اور نسیان بھول سے نکل گئے کسدن ارادے سے نہیں نکلے سنو وہ مولانا در ہمیا تصریح اسم نہ کردہ گفتہ صحابیہ دیگر عبادت نیز نہ خوشی خبر میں دیہنا او اخبان فرماتے ہیں حضرت معاویہ شریف کا نام نہیں لیا یہ کہا دوسرے صحابی شیخ جامع نے نام نہیں لیا یہ کہا دوسرے صاحب فرمایا ان لفظوں سے بھی ناخوشی کی بو آ رہی ہے یہ بھی غلط ہے ہو ہو ہو ہو آخر کہتے ہیں مجد الفسانی اور اب بنا لا تو آخر نسیح اخانا قرآن میں اے پروردگار اگر ہم غلطی کر بیٹھیں یا بھول جائیں تو ہمیں پکڑنا نہیں ہے اشارہ کرنا مقصود ہے کہ شیخ جامی مقام پر بھول بھی گئے اور غلطی بھی کر گئے لہذا خالق نہ پکڑے دعا مانگ رہے ہیں لیکن اس سے اس آگے اس اس اس اس اس بڑی بات نقل فرمائی سیدنا امام مالک رحمان سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کے واقعات ان کے اصحاب کے پاس یہ موجود ہے کیا ہے امام مالک از اس توجہ امام مالک جو کہ تابعین سے مجدد پاک لکھ رہے ہیں لیکن دیکھ لو مجدد پاک کی سنت ادا کرتا ہوں مجدد شیخ جامی سے غلطی ہوئی تو مجدد صاحب نے صاف نام لے لے کر رد کر دیا کر دیا اس مقام پر مجدد الف ثانی ربی اللہ تعالی عنہ سے صاحب ہو گیا کیا امام مالک کو تابعین میں سے شمار کر رہے ہیں جبکہ امام مالک تابعین میں سے نہیں ہیں وہ تبا تابعین میں سے ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ تابعین میں سے <تصفح> امام مالک نے کسی صحابی کی زیارت نہیں فرمائی یہ <تصفح> پکی بات ہے خیر امام مالک کیا تاب سے رہو وہ عالم علماء مدینہ شات میں معاویہ و امر بن آسراب قتل حکم کرداس توجہ امام مالک امام تو ہیں شریعت پاک کے دوسرے امام ہیں آپ فرماتے ہیں جو حضرت معاویہ اور حضرت امر بن آص صحابی فاتح مصر ان کو کوئی اگر برا بولے تو واجب القتل ہے فرمایا اگر کہے وہ کفر میں تھے یا گمراہی میں تھے توجہ ذرا امام بالک فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ حضرت معاویہ امر بناس کفر میں تھے یا گمراہی میں فرمایا واجب القتل ہے اگر اس کے علاوہ کوئی کہے مثلا وہ ظالم تھا وہ ایسا تھا وہ ایسا تو فرمایا پھر پھر اس کو سخت ترین سزا دی جائے یہ مجدد پاک میں کرتا ہے معلومات اگر اسلام کی حکومت ہوتی نا تو پھر ان سے پوچھتے جو پک بک کرتے ہیں سمجھ نہیں آ خیر اب اس مقام پر جاتے ہیں جس میں مجدد پاک نے خطۂ معاویہ کو اپنی نظر میں عظیم دیکھا اور کس قدر عظیم دیکھا وہ بتاتا ہوں وہ تو ان کا دوسروں کے ساتھ مناظرہ چل رہا تھا یعنی شیخ جامی کے ساتھ اب خود دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی نظر میں خطائے معاویہ کو کیا سمجھتے ہیں یہ ہے مکتوب نمبر ایک سو بیس اس مکتوب شریف کا زیادہ حصہ عربی میں ہے عربی میں اب سنو اور لطف پہلے عبارت سنا دیتا ہوں لا تعدل بالصحبت شيئا كائنا كان ألا ترى أن صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك فضلوا بالصحبت على من عداهم سوى الأنبياء عليه السلام وإن كان ويسا قرنيا أو عمرا نهایت الدرجات غایت سب فلا جرم شخبہ خطا محاویت خیرم انسواب بے برکتی سہبت و سہو من افغل ماں لما ان ایمان سار بہبت شہودی رویہ رسول و حضور المالک و شہد الواح و معاج نت اجداد وما اتفق لمن اداهم هذه الكمالات التي هي اصول سائر الكمالات كلها ولو علموا ويسل فضيله الصحبه بهذه الخاصيه لم يمنعهم مانع من الصحبه وما اثر شيئا من الاشياء على هذه الفضيله والله يختص برحمته من يشاء والله مجدر صاحب کے بیان کا تمنا مطلب سنو فرماتے ہیں خبردار ہے مسلمان نبی کی سنگت صحبت کے برابر دنیا کے کسی نیک عمل کو نہ سمجھنا لفظوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت خورت خورت خورت سنگت کے برابر دنیا کا کوئی عمل نہ سمجھنا توجہ تم دیکھتے نہیں ہو حلور کے صحابہ صحبت کی وجہ سے دوسروں سے سبھی فضیلت پا گئے اگرچہ کرنی ہوں عمر مروانی ہوں یہ پہلی بر چکا میں نے عمر بن عبد العزیز کے نام مبارک کے ساتھ یہ صفت فرمایا عمر مروانی یہ ان کے اولاد سے تو فرمایا عمر بن عبد العزیز جو عمر مروانی ہے چاہے یہ ہوں چاہے ہوا اس کرنی ہوں عمر مروانی کو عمر بن عبدالعزیز کو تمام امت کے علماء خلیفہ راشد لکھتے ہیں فرمایا چاہے یہ جی ہوں چاہے ویس کرنی زمانے کا بڑا فقیر ہو نبی کی صحبت کے برابر کسی عمل کو نہ سمجھنا اگلے لفظ سنو حالانکہ یہ دونوں ویسکرنی اور عمر بین عبدالعزیز درجات اور مکال کمالات اور بلندیوں کو پہنچے ہوئے تھے لیکن صحبت نہیں تھی اگلی بات سنو ایمان, ایمان سے کہتا ہوں دل میں سرور نہ آئے فرماتے ہیں یقینی بات ہے یقینی بات ہے جو حضرت معاویہ سے خطا ہوئی ویس کرنی ساری زندگی جو نیکیاں کرتے رہے عمر بن عبد العزیز جو درست طریقے سے شریعت پر چلتے رہے ان کی وہ خطا ان کی زندگی کی تمام نیکیوں سے وہ خطا افضل ہے یہ جو بچے اٹھے ہیں نا میرا ماتھا چوما ہے یہ بلوچستان کے سید ہیں سید اتنے سے تھے جب سے میرے بیانات سننے لگے بس دل میں ایسا کوئی سکول کا دروازہ نہیں دیکھا جب باہر جانے کے قابل ہوئے تو ابو جی نے کہا ادھر داخل کروا دیتا ہوں انہوں نے نہیں پڑھنا ہے تو اس چشتی صاحب کے پاس ایمان سے کہتا ہوں اکیلے خیر دیکھو داد کس بات پہ دے رہے ہیں سید ہو کر. کیوں عقیدہ ایمان مجدد پاک کی طرح ہے آئے آئے آئے آئے آئے آئے بولو اے بولو بولو شالہ رفس کی ہوا نہ لگے سی یہ فلیت ہوا سے خدا مچائی توجہ فرماتے ہیں فلا سارا خطا و سارا کتاؤ من خیرمین سواب سواب سواد کے ساتھ درست کو کہتے ہیں وہ درست کرتے رہے مواویہ سے خطا ہوئی وہ درست کرتے رہے وہ جو ایک خطا ہوئی ماویہ سے وہ خطا مواویہ پاک کی نبی کی صحبت کی برکت سے اویس کرنی اور عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے تمام کمالات اور درجات اور نیکیوں سے بہتر ہے یہ یقین قیدا ہاں اسی کی برکت سے تو الف ثانی کے مجدد بنا دیا آلہ حضرت بریلوی بھی ہے تو سدی کے ان پر کرم ہوتا ہے تو کیا بن جاتے ہیں پورے ہزار کے پورے ہزار سال کے مجدد بن جاتے ہیں یہ تو تھوڑی بکت نہیں ہوئی آگے سنو وسا عامر بل فاتح مصر کی بات آ گئی قبر شریف کی زیارت کر کے آیا ہوں مصر میں بےحمد اللہ تعالی اللہ اکبر و کبیرا ان کا دربار عالی شان جو قبر شریف بنی ہوئی ہے یہ حضرت سیدنا صلاح الدین یو رضی اللہ تعالی انہوں نے بنوائی تھی حضرت عمر بناس توجہ ان کے متعلق سے بول رہے ہیں شیخ مجد الفسانی صاحب تین دو آنکھوں والی اس کا مطلب ہوتا ہے بھول آگے لفظ بولتے ہیں حضرت ویسے کرنی ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے لیے سواد باریک وحب صحب معنی ہوتا ہے ہوش میں ہونا صحیح چلنا پوری ہوش میں بھول شول ساتھ نہ آئی ہو صاحب کا معنی ہوتا ہے بھول فرماتے ہیں امر بناس جہاں بھول گئے ان کی وہ بھول اویس کرنی اور عمر بن عبدالعزیز کے ہوش میں رہنے سے بہتر ہے کچھ تو سوچ و یہ غلیظ ملاوں نے کتنا بڑے عقیدے سے ہی تمہارے بزرگوں کے تم سے چھپا کے رکھے ہوئے سچی بتانا جو سنا رہا ہوں کبھی زندگی میں سنا ہے ایمان سے بتانا اتنا کہنا چالیس سال کا ماحول ہوں میں نے تو کبھی نہیں سنا کسی سے حالانکہ یہ شعبہ ہے میں نے کسی آپ نے سنا ہے تو بتائیں کیا کیا لفظ ہیں ہے قربان جائے مصطفیٰ کے صحابہ پر ہو لانت ہے ان لوگوں پر زور سے بولو جو صحابہ کے متعلق ذرا صاحب دگ دگا اور اندر کوئی بگ نفرت رکھتے ہیں لانت تو ایسے لوگوں پر وہ سید ہے چاہے کوئی ہے ملوم کیا لفظ افدل سہواس افدل وہ صحیح چل رہے ہوں صحیح بول رہے ہیں کوئی غلطی نہیں کر رہے کون ویس کرنی عمر بن عبدالعزیز لیکن عمر بن بناس کسی مسئلے میں بھول گئے ان کی بھول بھی ان کے نام بھولنے سے بہتر ہے ارے بولو تو صحیح ان کی بھول بھی ان کے نام بھولنے سے افضل ہے اور بات سمجھنا فرماتے ہیں مزہ یہ ہے صحبت اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر اویس کرنی کو اویس کرنی کے متعلق مشہور ہے والدہ تھی خدمت میں مصروف تھے اس وجہ سے چھوڑ کر نہ جا سکے بارگاہ رس حالت میں توجہ ذرا مجھے دل باگ فرماتے ہیں اگر حضرت ہوا اس کرنی پر نبی کی صحبت کی عظمت کا سارا راز خدا کھول دیتا وہ کہتے یہ ماں کیا ہے اگر دونوں بھی ادھر مر جائیں میں رسول کی زیارت کر گیا سمجھو؟, سمجھو سمجھو میری مجبوری کیا ہے میں حضرت معاویہ کے دفاع میں انتہا کو پہنچا ہوں کیوں پہنچا ہوں حضرت ویش کرنی فخر میں تھے حضرت سیدنا معاویہ بادشاہ تھے کروڑوں فقر ترویشیاں ویس کرنی جیسوں کی ہوں تو معاویہ کی بادشاہی پہ قربان کر دی جا لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں وہ دنیا کا طلبگار تھا ارے لانتی کتے اگر دنیا کا طلبگار ہوتا تو ہمارے مجد الفسانی جیسے فقیر درویش ان کی تعریف میں اتنا اتنا انتہائی جملے بولتے کہ جن کے بعد پھر بولنے کی گنجائش کی گئی سمجھ آ بغیرتوں سے میں کہتا ہوں بھاؤ گنے والوں مجدد الفسانی کے سلسلے کو الوداع کر دو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا اس میں رہنے کا ایسے خندی گسا ہوا ہے بغیرت وہ شیخ جامی کو نہیں چھوڑ رہے ٹوٹ کے آگے کیا ہے کتے کا بچہ یار دیکھو تو صحیح تو شیخ جامی کو نہیں چھوڑ رہے تھوڑی سی غلطی ہوگی آپ نے جو کہنا تھا کہ اتنا بڑے بزرگ کسی کسی ملنا ٹنڈن منڈن جو ہے اور آج کے پیر جو ہے وہ سید بنے پھرتے ہیں اور جناب جدت پاک سلسلے سے سنا چکا ہوں سنانے کی حاجت نہیں لیکن اشارہ ضرور کر دیتا ہوں سید باقر علی شاہ صاحب رحم اللہ سید نور الحسن شاہ صاحب کیلیاں واڑہ شریف کے شاہ صاحب بڑے کے بیٹے پاک جو تھے سید باقر علی شاہ صاحب میں نے ان کی زیارت کی ہے ان کا حال تو سنا چکا ہوں سنانے کی حاجت <سلام> نہیں <سلام> دیکھو سید تھے اتنے بڑے بزرگ کے بیٹے تھے حضرت معاویہ کے خلاف خیال آ تو ختم کبار خیال آیا سر تو سارا اندر لور ایمان ذہ ہو گیا خطرہ انہوں نے خود بیان کیا پھر تڑفے ادھر ادھر کبھی اس دربار پر کبھی اس دربار پر کبھی اس دربار پر معافی مل جائے یہ کیا ہوا آخر حضور کی بارگاہ میں رو رو کر ارد کرتے ہیں حضور خواب میں آتے ہیں حضرت معاویہ پاک کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے فرماتے ہیں بیٹا معاویہ میرا ہے جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں کا بچہ تجھے اہل بیت کا خیال ہے رسول پاک کو خیال نہیں وہ تو کہتے ایمان سے کہتا ہوں شاہ صاحب فرماتے ہیں سید باغ شاہ صاحب میری آنکھ کھلی میں نے سچے دل سے توبہ کی جو دولت چھن گئی تھی وہ پھر واپس آ گئی نے بتا دیا کوئی سید ہو کوئی ہو میرے بیٹے ہونے کے رشتے پر مغرور نہ ہونا خبردار چاہے کوئی میری اولاد ہو میرے صحابہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سمجھ نہیں بھائی ہاں فرماتے صحبت بے خا س اگر وہ کرنے کو پتہ چل جاتا یہ تو اتنا بڑی دولت ہے تو پھر ماں وغیرہ یہ خیال ختم ہو جاتا اللہ کو آب آب آب آب آب آب آب آب اپنے مبارک لفظوں میں آپ کو معاویہ کے متعلق جو بتانا تھا بتایا لیکن میں مجد ثانی کے مبارک لفظوں سے یہ بتا چکا ہوں اب آج کے بعد تم نے جو عقیدہ رکھنا ہے وہ یہ کہ عمر بن عبد العزیز خلافت راشدہ والے تھے ویشق اتنا بڑے فقیر تھے وہ ہوں یا دنیا میں کوئی ولی ہو باب فرید جیسا کوئی ہو کسی بھی سلسلے کا <تصفح> یہ ساری زندگی جو نیکیاں کر رہا ہے نا حضرت معاوضہ سے جو خطا ہوئی وہ اتنا عظیم خطا ہے کہ اگر وہ خطا ان کو مل جاتی تو ان کا درجہ اوپر ہو جاتا سمجھ گئی یہ یقین کسی نے کہہ دیا میں بے خطا بے معاویہ تو کتے کے بچے پتا نہیں کون کون اٹھ پڑے وہ بڑوی کا بچہ لانتی تیرے پیدا ہونے پر لانت ہو مجدد پاک یہ فرماتے ہیں ان کی خطا اتنا عظیم ہے تبا تابعین ابو حنیفہ مالک شافعی کوئی ہے غوث پاک میرا ہے کوئی ہے ان سب کی نیکیاں ان کے درست چلنے نہ بھولنے سے وہ بھول اعلی ہے وہ خطا اعلی ہے یہ عقیدہ ہے تو عوام تو خطا پتہ نہیں معاویہ کی کیا سمجھتے ہیں اور تم تو بھوگتے ہی رہتے ہو تم سے سنتے رہتے ہیں تو معلوم ہوا ان کو بے خطا بے گناہ کہنا مجد الفرسانی امام احمد وغیرہ ان حضرات کے نزدیک فرض کیوں اعلی حضرت کا لفظ کیا تھا مجدد صاحب کے سنتے تو بات ختم اس سے آگے کیا کہوں منیبا ہے اور فلانا ہے فلانا ہے یہ نہیں کہہ یہ کہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے بے خوتا بےختا بے گناہ نہیں کہہ سکتے میں کہتا ہوں تیری اس سمجھ کے اوپر ہماری طرف سے کیا ہے جتنے برے الفاظ ہیں وہ تمہیں کہہ سکتے ہیں ان کو بے بےختا بے گناہ تمہاری نظر میں نہیں کہہ سکتے اور مجدد صاحب نے کہا ہماری نظر میں جو ہے نا جتنے برے الفاظ ہیں وہ حضرات بزرگوں وہ لقب تمہیں دے سکتے ہیں جتنے برے ہیں بس اس سے دیکھ لو تمہاری شان کیا اللہ, اللہ بولو آر ہمیں ہدایت پر رکھے ماشاء اللہ یہ میرے بھانجے ہیں مولانا نعمان صاحب بہت ہی اچھی دانائی کی بات کی ہے ایک روایت مشہور ہے تیس سال خلافت راشدہ ہوگی پھر ملوکیت آ جائے گی بات سمجھ انہوں نے, انہوں نے بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہا خود ہمارے سارے امام لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد تھے وہ تیس سال کے بعد ہوئے تیس سال میں خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی ن عبد العزیز کے لیے کیسے بن گئی حدیث کے مطابق تیس سال خلافت راشتا کے ختم ہو گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز تو تیس سال کے بعد ہیں وہ تو بہت بعد میں آ رہے ہیں حسن پاک ختم تیس سال معاویہ پاک آتے ہیں کون کون آتے ہیں پھر جا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں تو ان کو خلاف خلیفہ راشد کہتے ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں تیس سال کے بعد تو معاویہ خلیفہ راشد کیوں نہیں ہے تیس سال کے بعد بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے اصل بات یہ ہے کہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد کسی بات میں بھی یقینی فائدہ نہیں دے بہت اچھی بات آخر دعوانا